إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلل ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا وَرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا, رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وَتَقُفُ فِتْنَةٌ لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصًّا وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو یعنی جب وہ تمہیں کسی بات کا حکم دے یا منع کرے تو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ یہ حکم اللہ کے رسول کا اللہ ہی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلمو اور جان رکھو ان اللہ یا قلب کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے انہی تحرون الہ تحشر کیونکہ درمیان میں آئے تو اللہ آتا ہے شروع میں آئے تو ان آتا, آتا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اور یہ حقیقت ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس جمع ہونا ہے تم جمع کیے جانے والے ہو وقت اور ڈر جاؤ فتنہ اس فتنہ سے لاتسی بن ظالم کم خاص تھا جو تم میں سے صرف ظالموں کے ساتھ نہیں لکھتے گا ان کے لیے خاص نہیں ہوگا بلکہ صالحین کو بھی متاثر کرے گا وہ اور اچھی طرح جان رکھو شدید القاب کہ اللہ سخت بدلہ دینے والا ہے گناہوں کا سزا کی شکل میں یہ آیات ہمارے لیے بہت بڑا الارم ہے وقت سے پہلے کہ زندگی کی مہلت ختم ہو اور ہمارے پاس وہ مواقع نہ رہیں جو آج ہیں یہ آیات دل کو دہلا دینے والی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کا حکم اور آپ کی نہیں جب سمجھ آ جائے آدمی کو کہ میرے فلاں معاملے میں یہ معاملہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام کے حکم کے مطابق یوں ہونا چاہیے اور یہ معاملہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کی جماعت کو جماعت کی حیثیت سے کیونکہ اللہ تعالیٰ جمع کے سیگے سے مخاطب کرتا ہے یہ دین جماعت کا بھی ہے اور فرد کا بھی ہے اور دین اسلام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا کما حق جب تک کہ سب مسلمین مل کر اللہ کی رسی کو نہ تھام لیں اس واسطے اللہ ہمیشہ اور اکثر بلکہ اکثر جمع کے سیگوں سے مخاطب فرماتا ہے تو اللہ نے جمع کے سیگے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو تم اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاد جب وہ تمہیں پکارے لما یو اس کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے جیسے فرمایا والا کم فلقی حیات ہوئی یاباب اے عقل والوں کے ساتھ کے اندر تمہارے واسطے زندگی ہے دنیا میں بھی ایک عزت والی زندگی اور آخرت کی جاویدانی زندگی ہے اسی لیے ابن تصیر رحمہ اللہ نے قطعہ سے یہ تفسیر نقل کی اس کی لما یو فرمایا حاض القرآن یہ قرآن ہے جو حیات ہے قوموں کی حیات ہے فرد کی فی ہی نجات اس میں نجات ہے دنیا کی تمام پریشانیوں سے جو قرآن پر سچا یقین لاتا ہے اسے سب سے بڑی جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ حق پر اسے مطمئن کر دیتا ہے اور مطمئن ہونے کے بعد باطل کے تانوں کی اور باطل کی قوت کی اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی وہ ایک ایسی شاندار زندگی گزارتا ہے جس کی لذت صرف اسے ہی حاصل ہوتی جو ایمان والا ہو فرما نجات النجات بقا اور اس میں بقا ہے امتوں کی بقا بھی اسی میں ہے کہ وہ ایمان اور اسلام پر عمل ایمان لانے کے بعد کاربن ہو گئے ول اور اس میں زندگی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ سے انہوں نے نقل کیا اس یعنی عجیب جواب دو ان کی پکار کا لبیک کہتے ہوئے لمایوس لحکوم جو تمہیں اصلاح کر دے تمہاری اصلاح کر دے گی یہ لبیک نبی علیہ صلاح تو گویا کہ ہمیں ہمیشہ اپنی نگاہ اللہ رب العزت مصب الاسباب پر ٹکائی رکھنی چاہیے یہ دنیا کے اخباب اور دنیا کے احوال خاص طور پر یہ گفتگو کہ فلاں بھی جو کام ہوا مثلا افغانستان کا قتال ہوا اور روس کو اللہ تعالیٰ نے پسپا کیا اس کے بعد اب امریکہ کے ساتھ کتال ہو رہا ہے اور پھر مرتدوں کے ساتھ کتال ہے یہ سب قتال جو ہے اس کی توجہ بیان کر دی جاتی ہے عقل اور ساری کی ساری گویا کے کفار کی بنائی ہوئی ترتیب اور تنظیم ہے یہ بھی امریکہ چاہتا تھا اس لیے ہوا اچھا کام بھی وہ چاہتا تھا کیونکہ اس اچھے کام کے ذریعے وہ فلاں خرابی پیدا کر کے اپنے فائدے حاصل کرنا چاہتا تھا یہ برا کام بھی وہی وہ چاہتا تھا اس لیے کہ برے کام سے فلاں برائی ہی ہماری چاہتا تھا گویا کے ساری چل عمل امریکہ ہی کی رہی ہے یہ اسامہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کوئی ہے بھی کہ پتہ نہیں امریکہ نے بنایا ہوا مسلمانوں کو مارنے کے لیے گویا کہ پوری کی پوری جو کائنات کے اندر تاریخ چل رہی ہے اس وقت وہ ساری امریکہ کے قبضے میں ہے یہ سیکولر سوچ ہے اکثر النا صلاب اللہ اپنے کام پر غالب ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے یہ جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ نہیں کر رہا رب ضلع البل اکرام نے جب مقرر کیا وہ ہو رہا ہے اور اہل ایمان جو حق پر ہیں اور جب حق ان پر منکشف ہو جاتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ حق پر ہیں اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے سیاسی طور پر کافر کو تک پہنچتا رہے انہیں اس کی کیا پرواہ کسی مسلمان کو جو نفاق میں ہے نقصان پہنچتا تو انہیں اس کی کیا پرواہ انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنی نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم ہوں گے اور وہ ہوگا اور کوئی چیز چھپائی نہ جا سکے گی پھر ایک طرف بہت ہوئی جہنم ہوگی اور ایک طرف لا زوال نعمتوں والی جنت ہوگی وہ مرنے کے لیے تڑپنے والے لوگ جو یقین پر ہیں کیونکہ آدمی کسی کام کے کرنے کی اجازت نہیں دیا گیا جب تک یقین نہ ہو یقین حاصل کر لینا ضروری ہے حتہ کے بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے جیسے صحابہ رضوان اللہ عجمئن کے تین گروہ بن گئے ایک معاویہ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالم ایک عالی کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالم اور ایک جدا ہے ابن عمر سے کسی نے پوچھا یہی روایت لائے ہیں ابن کثیر کہ اے ابن عمر کیا تمہیں یہ آیت معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امر حتیٰ الى عمر اللہ کہ باوی سے لڑو حتیٰ کہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علی کا رضی اللہ تعالی اس نے کہا تم مجھے اس آیت کی غیرت دلاتے ہو اور مجھے وہ دوسری آیت یاد آتی ہے جس نے مومن کو متعمدن جان بوجھ کر قتل کر دیا فجر اہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا اور پھر اس نے کہا ابن عمر نے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا اور نبی کو حکم دیا کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں حتہ لا تکون فتنہ حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے شرک و یقون دین کلّہ اور سارے کا سارا دین جو ہے اللہ کے لیے خالص ہو جائے دین کا ایک حصہ کیسر کے لیے اور پیر فقیر کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے لیے نہ ہو سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے تو ہم نے محمد رسول اللہ کے ساتھ قتال کیا صلی اللہ علیہ وسلم مل کر اور ہم کمزور تھے ایک شخص دین حق پر ہوتا یا قتل ہو جاتا یا اپنی تمام دنیا کی نعمتوں سے محروم کر کے نکال دیا جاتا اس کے بعد اللہ نے دین کو طاقتور کیا مسلمانوں کو طاقت دے کر تو ہم نے وہ قتال کیا یہ قتال ہمیں سمجھ نہیں آتا گویا کہ صحابہ وہی کرتے تھے جس پر ان کا سینہ کھل جاتا تھا یہی ہمارے لیے حکم ہے اور پھر اس نے ایک اور طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان میں جاننا تھا اس نے کہا اچھا عثمان اور عمر کا اے اے پھر معاویہ اور علی کا کیا معاملہ ہے یہ بتاؤ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کا کیا معاملہ ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جب عثمان شہید کیے گئے ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے جواباً بجائے تفصیلات میں پڑنے کے یہ کہا کہ عثمان بن عفان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرے داماد ہیں اور ان کی یہ اور یہ اور یہ فضیلتیں علی رضی اللہ تعالیم ان کے چچا کے بیٹے ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ان کے گھر میں ہے اور ان کے یہ اور یہ فضائل ہے بس یہ جواب دیا معلوم ہوا کہ جس وقت آپ کسی مسلم کے کسی کام سے مطمئن نہ ہو مثلا کسی مجاہد کا استجال سمجھیں کہ وہ جلدی کر رہا ہے طاقت نہ ہوتے ہوئے اس نے وقت سے پہلے للکار دیا دشمن کو اور میدان میں اترایا یا کسی نے فتوا لگا دیا اور ابھی اس نے اس شخص جس پر فتوا لگایا مثلا محمد نواز بن محمد شفیق پر فتویٰ لگایا ابھی اس پر اس نے شروط کو پورا نہیں کیا اور موانے کے فتوے سے روکنے والی کیا کیا چیزیں ان کا پورا پورا جائزہ نہیں لیا آپ کو فتوے میں جلدی نظر آتی تو ضروری نہیں کہ یہ جلدی ہو دونوں معاملات میں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ اس کا ساتھ اس معاملے میں نہ دیں مگر اسلام کے اعتبار سے اس سے محبت اس کے ساتھ پیار اور اس کی نصرت کافروں کے مقابلے میں یہ آپ پر اور مجھ پر فرض ہے دیکھیے یہی صورت النفال ہے اس کی آخری آیات نکال لیجئے جو ہم نے جمعہ میں پڑی تھی میں آیت نمبر آپ کو بتاتا ہوں آئت نمبر ہے بہتر کہ کس طرح دنیا میں مسلمان پر مسلمان کی نصرت فرض کر دی گئی ہے دنیا میں دو گروہ ہیں اللہ خالہ کا کم اس نے تمہیں پیدا کیا فمین کم کافرم امن کم تم میں کافر ہے اور مومن ہے کافر کی قسمیں دو ہیں ایک منافقین ایک اصلی کفار اور مومن کی قسمیں بھی ایمان کے درجات کے اعتبار سے کئی ہیں بہرحال مومن سارے بھائی بھائی ہیں تو یہ دو قسمیں ہیں اس لیے کہ اللہ دیکھے وہ اللہ بشیر ماتا عمل کہ تم کیا عمل کرتے ہو مومن مومن کا دوست ہے جیسے فرمایا المینون بل مینار بعض ہم مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست مددگار ایک دوسرے کا جو ہے طاقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے ہدف اپنی منزل کی طرف سفر کرنے والے ہیں تو یہاں پر ان آیات میں فرمایا ان نل لذینہ آ بے شک وہ لوگ جو جی ایمان لائے وہ اور ایمان کے بعد ہجرت کی یہ ایمان کے تقاضے ہیں پورے ہو رہے ہیں وہ جاہدوں اور جہاد کیا بھی ام ون و ام اللہ اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کا پہلے ذکر کیا کیونکہ مال کا جہاد اکثر ہے جان کے جہاد کے مواقع ہر وقت نہیں ہوتے اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں صرف اعلائے کلیمت اللہ کے لیے و اللہ وہاں سرو اور وہ جنہوں نے پناہ دی ان مجاہدین اور مہاجرین کو وہاں اور مدد کی اللہ کے دین کی اور اللہ کے دین والوں کی بعض بعض کے دوست ہیں یہ ایک جتھا ہے ہزب ہے ولدینہ آ اور وہ لوگ جو ایمان لائے و لم مگر ہجرت کا تقاضا پورا نہیں کیا ایمان کے بعد مالک منشئی ان کی میں سے کچھ بھی تمہارے ساتھ مشترک نہیں تم ان کے ولی نہیں ہو وہ تمہارے ولی نہیں ہو جب تک کہ ہجرت نہ کرے ہجرت کر کے اپنے ایمان کا تقاضا ثابت کرے وہ تمہاری مدد طلب کرے کم نسب تم پر لازم ہے واجب ہے کہ ان کی مدد کرو تاکہ وہ بھی ہجرت کر کے دین میں پورے ہو جائیں الا قوم بین و بئی سوائے اس قوم کے اوپر مدد کرنا فرض نہیں ہے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی مثال کوئی معاہدہ ہو چکا ہو معاہدے کی بڑی سخت اہمیت یہ یا تو پھینک دیا جائے توڑ دیا جائے پھر جو مرضی حاضمی کرے کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا باپ یہ جنگ بدر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں ہجرت کر کے صحیح مسلم کی روایت تو اللہ کے نبی علیہ صلاح اسلام کو یہ معلوم ہوا کہ ان کو ہجرت کے لیے کفار نے اس وقت چھوڑا جب انہوں نے وعدہ کر لیا کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار سے لڑیں گے نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جان میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی دیگر جائے اس لیے کہ یہ معاہدہ تھا مومن کبھی دگا باز نہیں ہوتا یہ جو بات بنی ہوئی ہے نا کہ واپدہ کے میٹر کو گھما لو اور بجلی مفت استعمال کرو یہ تاغوت کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں. یہ اصل میں اپنے ایمان کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں اگر دلیری تھی تو پھر یہ بجلی لگواتا ہی نہ اور استعمال نہ کرتا اگر اس میں تاغوت کے ساتھ اتات سمجھتا تھا لگوالی پورے دستخط کر دیے معاہدے پر اور اس کے بعد یہ چوری کی جس دن یہ چوری پکڑی گئی دین کی کیا ترجمانی کرے گی کس قدر شرمناک واقعہ ہوگا کہ ایک دائی یہ حرکت کر رہا ہو تم ہی صاف ہو تو پھر نہیں وہ اللہ بھی ماتا امن بصیر اور اللہ دیکھ رہے جو تم عمل کرتے ہو وہ اللہ دینا کافارو اور وہ لوگ جو کافر ہیں باد مولیا اوباس یہ ایک جتھا ہے ایک دوسرے کے دوست ایک دوسرے کے مددگار القفر ملت الواحدہ یہ ایک ملت ہے اللہ تف اگر تم نے یہ نہ کیا کہ مومن مومنوں کے ساتھ رہے اور ایک جتھا بن کے دنیا میں نظر آئے اور کافر سے جدا ہوئے تو پھر کیا ہوگا تکنف نتنفل ارم زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا شرک سر نکال لے گا اور شرک پھیل جائے گا وہ فساد ان اور زمین ساری فساد سے بھر جائے گی بیماریوں سے دھوپ نند سے قتل و غارت سے خون سے چوری سے डाके سے نحوست سے ہر طرف नहुसत ہوگی برکتیں اٹھ جائیں گی اس لیے کہ مومن مومنوں کے دوست نہیں بنتے ان کے ساتھ دوستی کہا کردار نہیں کرتے اور کافروں کو جدا نہیں کرتے اسی لیے کہا کہ جو کوئی کافروں کے ساتھ رہا اور انہیں کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ انہیں میں سے ہے ان احادیث کے مضمون میں سے بعض احادیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے درست کرا دیا صحیح احادیث ہے اور سعودی عرب کے علماء تو اکثر ان پر بہت سخت ہیں حتیٰ کہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ میں سوئٹزر لینڈ سیر کے لیے جانا چاہتا ہوں عربی نے پوچھا ببا اپنی فیملی کے اور وہاں بڑے خوبصورت مناظر ہے رب الجلال والاکرام کی زمین پر جو اللہ نے بنائی ہے کفار نے نہیں بنائی کفار کا ملک ہے اور میں وہاں پر نماز کا پورا التظام کروں گا اور ہر اعتبار سے ہمارے پاس پیسہ اور قوت ہے کہ ہم شریعت پر چلتے ہوئے سیر کریں گے اتنے بھاغ رہی محلہ نے قطع ان نہیں دی انہوں نے کہا سیر کے لیے کیا اسلامی ممالک تمہارے واسطے کم ہیں تم کفار کے اندر جا کر تم ان کے ان مناظر پر جو اللہ کی نافرمانی کے وہ اپنی زندگی میں قائم کرتے ہیں گواہ مننا چاہتے ہیں اور اس کی قطر اجازت نہیں دی اور حقیقت یہ اس کو سے ایسی نفرت کے بعد ہی اسلام کسی شخص کا خالص ہو سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے جدا رہنے کا حکم دیا اب کسی کا باپ ہی کافر ہے کسی کا بیٹا کافر ہے بیوی کافر ہے آپ کہیں کہ وہ کیسے کیونکہ کافر اور مسلم عام لوگوں میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہودی نسرانی جی, چینی جاپانی ہندو نہیں فر وہ بھی ہو جاتا ہے جو نواقص کا مرتقب ہو اسلام لانے کے بعد وہ اعمال کرے یا وہ عقیدہ رکھے یا وہ باتیں منہ سے نکالے جو جس طرح وضو توڑ دیتی ہے ہوا نکلنا اور بو کے ساتھ اور آواز کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے یہ علماء کے سکھانے کا کام تھا اور حقیقتاً یہ جرم علماء پر آتا ہے تو انہوں نے سکھایا نہیں کیوں ہمیں شواہد ملتے ہیں سکھائے ہوئے باتوں میں لوگوں کے بیدار ہونے کے مثلا وزو ٹوٹ جائے کسی بزرگ آدمی کا بوڑھا ہو بہت متقی بہت پریسگار بہت بڑا عالم ہو اور بےچارا بُڑھاپے کی سٹیج کو پہنچ گیا ہو تو اسے معلوم نہ ہو کہ اس کی ہوا نکل گئی ہے ہم آواز سن لیں کون اس کے پیچھے نماز پڑے گا کوئی بھی نہیں پڑے گا باوجود بزرگ ہونے کے بزرگی کا انکار نہیں اگر وہ نہیں مانے گا تو بڑے ادب اور احترام سے دوسرا امامت کروائے گا اور اس کو پیار محبت سے کہیں گے کہ بابا جی آپ کا بزرگ نہیں ہے اسی طرح سے طلاق کا معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی عورت کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو تو تین طلاقیں دے دی تھی اس کی خاون میں اور اس کے فقی کہتے ہیں کہ تین طلاقیں وارن ہو گئی اب وہ اس بندے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور بندہ بھی اسے رکھتے ہوئے اپنے پاس سخت ڈرتا ہے پورا خاندان دوڑتا ہے پھر کبھی اہل حدیثوں کے پاس جا کر فتوا لیتے کہ ایک ہی طلاق ہوئی یہ ہوا پھر جب تک شریعت سے تسلی نہ کر لے اس عورت کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے کیوں اللہ کا ڈر ہے یا معاشرے میں یہ مسئلہ اتنا معلوم ہو چکا ہے کہ چلو معاشرے کا روب ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے کہ اگر ہم اس طرح جمع ہوں گے تو پورا معاشرہ ہمیں ملنا بند کر دے گا وہ کہیں گے دیکھو طلاق ہو گئی تھی یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں تھی پھر دونوں میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں تو علماء نے بتایا نا اللہ علماء کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بتایا کہ نکاح ٹوٹ گیا جیسے اس کا بزو ٹوٹ گیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا افسوس اس کے ایمان ٹوٹ گیا اسلام ٹوٹ گیا کوئی نہیں بتاتا کتنی دکھ کی بات ہے کیا نکاح سے اہم ایمان نہ تھا اسلام نہ تھا اسلام اور ایمان نکاح سے کہیں زیادہ اہم تھا وہ بھی بتائیں کہ کس وقت ایمان ٹوٹ جاتا ہے اسلام ٹوٹ جاتا ہے کیا یہ بدعت ہے کیا محمد بن عبد الوہب رحیم اللہ نے اس پر بے شمار رسائل نہیں لکھے کیا ابن تعمیہ نے اس کو بیان نہیں کیا نواق الاسلام کو کیا ہمارے آئمہ تمام کے تمام آئمہ اربا اور دیگر حدیث کے اور کے امام انہوں نے اپنی کتابوں میں حکم المرتا مرتاد کا حکم کیا ہے آخر کوئی مرتاد ہوتا تھا حکم ہے نا اب بیسوں لوگ مرتاد ہوئے تاریخ میں جنہیں قتل کیا گیا کیوں نہیں بتایا جاتا کیا اس لیے بتانے کا ہمیں منع کیا جاتا ہے بتانے پر کہ تم لوگوں کو مرتاد کرنے پر اٹھ کھڑے ہوئے پرویز مشرف نے بیان دیا تھا کہ اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلایا تو لوگ اسلام میں داخل ہوئے لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمان بڑھ گئے آج کا مسلمان اٹھا ہے تو یہ مسلمانوں کو کافر کہتا ہے مسلمان کم کرتا ہے یہ غلی تانا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہے یقیناً ڈاکٹر کے ہاں آپ دل کے ڈاکٹر کو دکھانے جائیں لکھا ہوگا بھائی یہ علامتیں آپ کے پاس آئیں تو دل کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں یہ علامتیں آئیں تو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں یہ علامات آپ کے اندر ظاہر ہوں تو شوگر والے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں معلوموں علامات اس لیے بتائی گئی ہیں کہ لوگوں کو تمبی ہو جائے اس لیے بھی نہیں بتائی گئی کہ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں میں دل کا مریض ہوں لہذا یہ بھی اس لیے نہیں میں عرض کر رہا کہ ہر بھائی خود فیصلہ کرنے لگے فلانا کافر ہو گیا فلانا مرتد ہو گیا نہیں ان نشانیوں کو جاننے کے بعد سب سے پہلے مجھے اپنا ڈر کہ کہیں میں مرتد نہ ہو جاؤں اسلام سے نکل نہ جاؤں اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور اس کے بعد اگر مجھے کسی اپنے بھائی بند پر ڈر واقعہ ہو تو میں علماء کی طرف رجوع کروں اپنی بیوی پر ڈر ہو تو علماء کی طرف رجوع کروں کہ میری بیوی کی یہ علامات مجھے تو وہی معلوم ہوتی ہے جو علماء بتاتے ہیں اس کی جو اسلام سے نکل جاتا ہے یہ تو کبھی نماز نہیں پڑتی کسی بے نمازی اور علما کہتے کہ یہ کافر ہے تو یہ کافر ہے تو نہیں میرا اس کے ساتھ رہنا جائز ہے کہ نہیں یہ علامات سے فتوا لے فتوا خود نہ دے مگر یہ علامات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو یعنی مفتی کی طرف رجوع کرو لوگوں میں مشہور ہے کہ طلاق ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی تو ہو گئی تو اس لیے وہ دورتے ہیں پھر ڈاکٹر کی طرف مفتی کی طرف اور پھر مفتی بتاتا ہے تیری بیوی باقی ہے کہ نہیں ہے اسی طرح نواقذ الاسلام اہم ہے دیکھیے مالک کیا فرما رہا ہے ان آیات میں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا اللہ کا اگر تم نے یہ نہ کیا کہ مومن مومن کے دوست ہو گئے اور کافر کافر کے ہو گئے اور تم اس طرح دنیا میں دو جداد گروہ بن کے نہ ابھرے تو تم نے وہ مقصد ہی پورا نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا وما خلق تل جن و عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ مومن اور کافر کا مارکا ہو دنیا میں اور دنیا بنی مارکے کے لیے جیسے یہ مارکا ختم ہو گیا دنیا, دنیا میں ختم ہو جائے گی صرف اسلام ہی اسلام رہ گیا سارے مومنوں کو اللہ مار دے گا پھر صرف کفر ہی کفر رہ گا اللہ دنیا کو مٹا دے گا بس ختم سے دنیا جب تک یہ مار کا دنیا ہے فرمایا زمین میں بڑا زبردست کتنا کھڑا ہوگا شرک پھیل جائے گا اور فساد کبیر بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا سمندروں میں خشکیوں میں و اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ حاضر پھر ایمان کے تقاضے کو پورا کیا ہجرت کی اپنے مال سے اپنے گھروں سے وجاہدو فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں قتال کیا جانے لڑائی و اللہ دینا وہ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا مجاہدین کو اور ان کے مددگار ہوئے المؤمنون حقا یہ ہے سچے پکے مومن لحم مغفرہ ان کے لیے مغفرت ہے کیا یہ بھی گناہ کرتے ہیں ہاں ہم سب گناہ گناگار ہیں مغفرت شامل حال نہ ہوئی تو کوئی نہ بخشا جائے گا ورزق کریم اور ان کے لیے بہت عزت والا رزق ہے اللہ کے ہاں و اللہ وہ جو لوگ جو ایمان لائے باڈو اس کے بعد ہم جو بعد میں آنے والے ہیں وہ حاضر اور ہجرت کی صحابہ کی طرح مہاجرین کی طرح اور مل کر مسلمانوں سے جہاد کیا منکم سے الارحام بعدهم کیونکہ پہلے وارث بھی ہوا کرتے تھے صحابہ ایک دوسرے کے مواقع کے تحت جو اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنائے تھے اب کہا نہیں وراثت کے لیے تو پھر جو رحم کے رشتے ہیں وہی ہیں سی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ان اللہ بکی ان علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا سورت الانفال کے شروع میں بھی اہل ایمان کی جو صفتیں بیان کی ہے وہ بھی ہم پڑھ لیں آیت نمبر دیکھیے پانچ ہے آیت نمبر دو ہے ان ملمومن انما حسر کے لیے بس مومن صرف یہ لوگ ہیں اب ہمیں کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ صرف یہ لوگ جو مومن ہیں ان میں ہم آتے ہیں کہ نہیں اللہ جینا وہ لوگ اذا ذکر اللہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل علوب جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اللہ کے خوف سے بھر جاتے ہیں وہ ایزاطلیت علیہ اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائے زیادہ ایمانہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تبھی ہمیشہ کتاب میں حملہ کرنے سے پہلے ہمارے مسلمان कमांडर سات ختباہ کو لے کر جاتے تھے اور خطیب زبردست خطبہ دیتے اور جنت یاد دلاتے پھر اہل ایمان شیر نیستان کی طرح کو فارک پر ٹوٹ پڑتے اور اللہ کے करम से उनके سے ان کے پاؤں اکھڑ جاتے زیادت अला ایمان و الا ربیم یا توکل ہوں اور وہ اللہ پر توقل کرتے کیونکہ بھروسے کے بغیر اس میدان میں چلا نہیں جا سکتا ساری چیزیں دو اور دو چار کی طرح ابھی سمجھ آ جائیں یہ بات ایمان بالغ کا تقاضا نہیں ہے بنیادی حقائق اللہ تعالیٰ نے اس طرح کھول دیے ہیں کہ ہر عقل والے کو اللہ کو ماننا بالکل آسان اور بالکل موزوں بنا دیا مگر ماننے کے بعد ہر حکم اللہ کا کس طرح سے پورا ہوگا یہ یقین رکھتے ہوئے میدان میں قدم رکھنا ہے اللہ جینا وہ لوگ یقیمون سلاد جو نماز کو قائم کرتے ہیں وہ مما رضا خن اور اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں سب جمع کرتی گئے جماعتی رنگ اللہ مانگتا ہے ہم سے جماعتی رنگ کے بغیر کوئی زندگی نہیں اللہ کا ہوم حقا حالانکہ پہلے ان المؤمنون کہہ دیا تھا کہ صرف یہی مومن ہے پھر تاکید مزید ہوئی کا ہم حق کا یہی ہے سچے پکے مومن لارا جات ان اللہ کے ہاں ان کے لیے داراجات ہیں ماں و فرتم رز کن کریم اور ان کے لیے معرت ہے اور رزق ہے بہت ہی بزرگی والا بہت ہی عزت کے ساتھ جو انہیں ملے گا انتہائی اقراط کے ساتھ آئیے اب ان آیات کی طرف دو آیات جو ہم نے پڑھی تھی کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو جو پکار وہ لگاتے ہیں تم سے جو طلب کرتے ہیں ان کی طلب کو پورا کرو اور واہ الب ایک زبردست خطرہ ہے قلب کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے وہ انہوں الخشرول اور تمہیں اس کی طرف جمع کیا جانا ہے یہ کہ جو شخص دیر کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے میں اور اپنی دنیا کے پیش نظر کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو بیالو پھر انشاءاللہ شاء اللہ سوچیں گے سمجھیں گے یہ ذرا لڑکے کی تعلیم پوری ہو جائے پھر اس کے بعد میں نے قرآن اور سنتی لے کر بیٹھ جانا ہے بس یہ ذرا کاروبار ٹکانے لگ جائے تو یہ شخص اس بات سے ڈرے کہ کبھی کبھی ایسا کرنے سے اللہ توفیق بھی خلب کر لیا کرتا ہے اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے پھر اسے حق سمجھ نہیں آتا پھر وہ چاہے بھی تو سمجھ نہیں آتا جیسے کہ صورت المنافقون نے کہا ذالکا ظالکہ یہ منافقین کی جو حالت آج تمہیں نظر آ رہی ہے اس لیے کہ یہ ایمان لائے تھے انہوں نے کفر کیا یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پورے نہ کیے کافروں سے جدا نہ ہوئے کفر سے جدا نہ ہوئے کفر کی اور ایمان کی پہچان کامل حاصل نہ کی ایمان کے تقاضے پورے وہی کرتا ہے جسے کفر اور ایمان میں فرق معلوم ہو جائے جسے اسلام میں اور کفر میں فرق معلوم ہو جائے ایمان لائے تھے پھر اللہ کلو بہن لا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اب انہیں سمجھ نہیں آتی تو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس حالت سے پہلے پہلے یہ آدمی کو کر لینا چاہیے کہ جو اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ کا حکم ہے اس کے لیے اور اس کے رسول کا علیہ صلاط اسلام وہ فوراً عمل کرے اسی لیے یہ صحیح بخاری سے انفرد اب اخراج مسلم صحیح مسلم سے اور مسنب احمد سے ابن کثیر رحمہ اللہ روایت لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان قلوب بنی آدم کہ بنی آدم کے دل بینا اصب عین بن اساب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے کقل بن و ایک دل کی طرح یہ اللہ کے لیے ممکن ہے کسی اور کے لیے ممکن نہیں ایک دل کی طرح سب کے ہمارے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں یو سرح کا جس طرح چاہتا ہے ان دلوں کو پھیرتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ صاحب وسلم پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا مصرف اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے اور یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک طرق کے ساتھ مختلف احادیث سے وارد ہے مختلف الفاظ کے ساتھ تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ ہم مہلت کو ضائع کر کے خام خواہ اپنے لیے اللہ تعالی کا غضب مول نہ لے لے اللہ اس سے بچائے آمین تک ہوں اور ڈرو ایمان والو فتنہ اس فتنے سے اس آزمائش سے لا کسی بن گم خاص خا جو صرف ظالموں کے ساتھ خاص نہیں ہے مومنوں کو بھی آ جایا کرتی ہے وہ کو بھی آ جایا کرتی ہے وہ عالم اور اچھی طرح جان رکھو امیر الحقاب کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے گناہوں کے بدلے تو یہ اللہ تعالی نے جو آیہ مبارکہ ناول کی تو اس میں اتنے کثیر ایک روایت لائے ہیں کہ کسی نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جب وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک گروہ کی شکل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان کے خون کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ عثمان کے خون کا بدلہ کیوں نہیں لیتے تو کسی شخص نے کہا کہ تم نے خلیفہ عثمان کو تو ضائع کر دیا زبیر کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ قتل ہو گئے اور اب ان کا خون مانگنے کے لیے تم آ گئے خون کا بدلہ مانگنے کے لیے آ گئے ہو زبر رضی اللہ و تعالیٰ زبیر نے جواب دیا ان نہ کراحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابھی بکرین و عمر و عثمان ہم نے نبی علیہ سلاۃ اسلام کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ آج تو ضرور پڑی تھی وقت اے مومنو در جاؤ اس آزمائش سے لا جو آزمائش صرف ظالموں کے لیے خاص نہیں ہے مومنوں کو بھی آ جائے گی لمن کن نہ ہم یہ کبھی گمان نہ کرتے تھے انا کہ وہ آزمائش ہم پر آنے والی ہے حتی وقعت من نہ ہی جب کہ ہم پر وہ آزمائش آ کہ عثمان خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جو ہے وہ قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں اور آج یہ فتم جو ہے ان میں ہم داخل ہو گئے معلومات صحابہ رضوان اللہ علی مجمع اللہ کی آیات سے ڈرانے کے بعد اسی وقت اپنا رویہ بدل لیا کرتے تھے تو یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے اور بھی روایات میں ہے اس روایت نسائی نے نسائی نے روایت کیا اور اس کو صحیح کہا اس میں جو ایک نخبت العلماء ہے سعودیہ میں اس نے تفریح ہے کثیر کی روایات کی انہوں نے اس کو صحیح روایت قرار دیا اور اس معنیٰ میں اور بھی روایتیں جو جمل کے اندر پوچھا گیا زبیر سے تو یہی جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ آیات جو ہیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنا بندوبست ابھی سے کر لیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو ایمان پر ہے اور ایمان والوں کے ایمان کی حد تک ان کا ساتھ دیں جس وقت مومن اور مسلم بھی کسی غلطی میں پڑ جائے تو اس کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں نبی علیہ سلاط و السلام کی بہت سی احادیث یہ لائے ہیں کہ جس وقت امر بالمعروف عروف نہ ہی کسی ایک سوسائٹی میں ختم ہو جاتا ہے اور قوت والے وہ لوگ زیادہ ہیں جو برائی نہیں کرنے والے ہیں برائی کرنے والے کمزور اور تھوڑے ہیں وہ صرف لحاظ ملازہ میں ان کو منع نہیں کرتے پھر اللہ کا عذاب سب کو شامل حال ہو جاتا ہے اگر وہ کمزور ہے منع کرنے والے تو بہرحال جس حد تک ممکن ہے اپنی آواز بلند کرے میں اکثر سفر حوالی کی کیسٹوں میں سنتا ہوں کہ ڈاکٹر سفر یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ میں یہ منکر کر جو ہے سر اٹھا رہا ہے یہ معروف جو ہے لوگوں میں بھلایا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جو لکھنے کی قوت رکھتا ہے لکھے جو سرکاری اہلکاروں کو توجہ دلانے کے تعلقات رکھتا ہے وہ توجہ دلائے اے اہل اسلام غافل نہ ہونا غافل ہو جاؤ گے تو یہ کام بڑھتا چلا جائے گا یہ کام جو ہے اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ یہ بڑھ جاتا ہے اگر اسے روکا نہ جائے نبی علیہ الصلاحت و اسلام نے مسند احمد کی روایت ہے ایک مثال دی اور یہ بخاری میں بھی ہے صحیح میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماسائم اللہ حدود تین بندوں کی مثال دی ایک جو حدود اللہ پر قائم ہے اہل حق ایک جو حدود اللہ کو توڑ چکے ہیں ایک جو مداحنت کر رہے ہیں اور مثال یہ دی کہ لوگ جہاز میں سوار ہوئے بحری جہاز میں کچھ کے حصے میں عرشا آیا وہ سب سے اوپر والی بہترین جو منزل ہے اس پر پھیر گئے اور کچھ کے حصے فرش آیا جو ایک خراب سی جگہ ہے نچلی جگہ تو یہ فرش والے اوپر چڑھتے تھے اور پانی لینے کے لیے آتے تھے اوپر والوں کو اور اوپر والے تنگ ہوتے تھے ان کے پانی لینے سے آخر کار انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پانی نیچے سے ہی حاصل کر لیں انہوں نے کلہارا پکڑا اور جہاز کے تختے توڑنے شروع کیے اگر اوپر والے ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو جہاز کے ساتھ سارے ڈوبیں گے اب اس میں دیکھیے کہ واقع کون ہے حدود میں اور مداحنت کرنے والا کون ہے قائم کون یہ ذرا مشکل ہے قائم وہ ہے کہ جو لوگ ان کے پانی لینے پر آنے میں دقت محسوس نہیں کرتے وہ سمجھتے تھے یہ حق ہے ہم سب اس جہاز کے مسافر ہیں یہ ان کا حق ہے یہ اللہ کا قانون ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور مددگار ہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو مسلمان پوچھا گیا اللہ کے رسول مسلم کی صحیح روایت ہے مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آتی ہے ظالم کی کیسے فرما ظالم کا ہاتھ پکڑو تو یہ جو لوگ تانگ نہیں ہو رہے تھے اور ان کو پانی خوشی سے دیتے تھے اور اس کے لیے اپنی زندگی کے اندر انضراب قبول کرتے تھے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود پر قائم ہیں مداحنت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ یہ تنگ ہو کر خود ہی اپنا کوئی بندوبست کر لے یہ مداحمت کرنے والے تھے حق کو چھپانے والے تھے کہ اگر حق بتائیں گے تو آخر کا وہ پہنچ جائیں گے اس پر کہ کس نے ان کو یہ خبر دی کس نے ان کو اس بات کو ابھارا پکڑو اس عالم کو اس کی گردن مروڑ دو تو میں خام خا قابو آؤں گا اس لیے میں اس وقت تو گول کی بات کروں یہ کسی اور کے پاس چلے جائیں اس نے آ کر پوچھا حضرت اتنا بڑا مارکا ہے کفر اور اسلام کا میں کدھر جاؤں کس کا ساتھ دوں اور کس کا ساتھ نہ دوں کہا یہ میرا میدان نہیں جس کا میدان ہے اس سے پوچھ لو یہ مداحمت ہے اور جس نے کہا یہ میدان یقینا یقیناً اللہ کا میدان ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں میں یہی دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اسلام پر ہے یہ کفر پر ہے ان کی دشمنی کرو اور ان سے محبت کرو وہ قائم اللہ حدود اللہ ہے اور یہ مداحنت کرنے والا ہے اور واقعی کون ہے وہ ہے جو گناہ میں پڑے ہوئے کفر میں پڑے ہوئے فسک میں پڑے ہوئے جو پوچھنے کے لیے آتے ہیں تنگ کرتے ہیں, ایسے چبتے ہوئے سوال کرتے ہیں اور ایسے خطرناک سوال کرتے ہیں جس سے آدمی کو جواب دیتے ہوئے اپنی جان اپنے مال اور اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوتا ہے مگر اس وقت جب کہ دل تنگ ہو میں, میں نے تو ایک کلیا اختیار کیا ہے. میں اسی وقت کہتا ہوں ربی تو باللہ اسلام النبی میں راضی ہو گیا اللہ کے الہ واحد ہونے پر اسلام کے دین حق ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شخص کلمہ پڑھتا ہے یہ مجھے سوال کرتا ہے اگر مجھے معلوم ہے تو بتانا میرا فرض ہے جہاں تک میری قوت ہے اور سوال کرنا اس کا حق ہے یہ اسلام ہے اس میں میں بھاگ کر کدھر جاؤں گا کہ لوگ مجھ سے سوال نہ کریں ساتھ ساتھ میں واضح بھی کروں خطبے بھی دوں اور درس بھی سناؤں لوگوں کو اور پھر مجھے سوال بھی نہ کریں کوئی اس معاملے میں جس میں خطرہ لاحق ہو نہیں سوال تو لوگوں کا حق ہے اور خاص کر ان معاملات میں طلاق سے بڑھ کر سوال حق ہے جن میں نکاح نہیں ٹوٹتا وضو نہیں ٹوٹتا اسلام ٹوٹتا ہے ایمان ٹوٹتا ہے اور آدمی مل رہتے اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے پھر جب وہ خارج ہو کر اس میں ایک وقت گزار لیتا ہے تو موہر یافتہ ہو جاتا ہے پھر اسے, جائے تو اسے سمجھ نہیں آتی یہ بدنصیبی کی آخری انتہا ہے کہ رام دہ درگاہ ہو جائے اور بہت رام دہ درگاہ ہو گئے جنہوں نے اپنی سمجھ کھو دی سمجھ حاصل کرنے کے بعد اور کفار کو مسلمین اور مسلمین کو کفار کہنے لگے اللہ رب العزت ہمیں کفر اور اسلام کی پہچان کی پوری کوشش ساری زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے عامد اور جس وقت ہمیں پہچان حاصل ہو اللہ ہمیں اسلام کے اندر مکمل داخل کر دے عامر اور کفر سے کوسوں دور ہاں امین سن امین اللہ کہے سنے میرے حق بات پر عمل کرنے ایمان لانے اور جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے